شیخ ابو مصعب سوری فقل واسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے الحمد ہمارا درس تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے استاد محترم عباسیوں کی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ عباسیوں کی خلافت کو تین ادوار میں اور تین مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے مرحلے سے متعلق باتوں کا ذکر ہو چکا ہے آج کے سبق میں ہم عباسیوں کے دوسرے مرحلے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العصر العباسی اللہ الاصرالعباسی من خلافت مستنصر قتل قطل ابا المتوقلا مع عمری ملقراق الى فت المختی بالله۔ عباسیوں کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے مستنصر باللہ کے زمانے سے جس نے اپنے والد متوکل اللہ کو ترک کمانڈروں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا تھا عباسیوں کے دوسرے دور کے سب سے پہلے خلیفہ مستنصر باللہ ہے اور آخری خلیفہ مختدی باللہ ہے مختدی بلہ کے زمانے میں شام کی سرحدوں پر صلیبیوں کے حملے شروع ہو چکے تھے اور خلافت کے مشرقی حصوں میں کی طرف یعنی اس زمانے کی وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف چنگیزیوں کے حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا شام کی طرف سے صلیبیوں کے حملے شروع تھے ماورا نہر یعنی سینٹرل ایشیا کی طرف سے چنگیزیوں کے حملے شروع تھے عباسیوں کے دوسرے دور سے متعلق بعض اہم باتوں کا تذکرہ استاذ محترم نے فرمایا ہے ان اہم نکات کی تعداد دس ہے ہم انشاء اللہ نمبر وار ان نکات کا ذکر کریں گے اولا تغلب المتغلبین متغلبین الخلافہ سب سے پہلی بات زوراور کمانڈروں کا خلافت کو اپنے قابو میں اور کنٹرول میں لینا دو سو ہجری شوال کی پندرہویں تاریخ کو ترک کمانڈروں کے ساتھ مل کر خلیفہ متوکل کے قتل کے ساتھ ہی عباسیوں کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے وہ فی استبل قادت ارادت عباسیوں کے دوسرے دور میں کمانڈروں نے منمانی شروع کی ہوئی تھی اور خلیفہ ان کی چاہتوں اور ان کی خواہشات کا غلام ہوا کرتا تھا خلافت ان کے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح تھی فمن شاہ و ثم قتل ومن شاہ و خلع خلا انفس و سملوح ہو جسے چاہتے اسے خلافت سے برطرف کر دیتے پھر قتل بھی کر دیتے اور جسے چاہتے زبردستی دستبردار ہونے پر مجبور کرتے پھر اس کی آنکھیں نکال لیتے اور اس کی دولت اور جائیداد کو لوٹ لیتے سب سے پہلے خلیفہ جنہیں ان کمانڈروں نے برطرف کیا ان کا نام ہے احمد المستعین باللہ انہیں پہلے تو خلافت سے برطرف کیا گیا پھر بعد میں قتل بھی کر دیا گیا اللہ اکبر ترکوں کے بعد بویوں نے خلافت کو اپنے قابو میں کیا فكان يول من يشا و المیر البوی الخلا بویوں کا بویوں کا جو امیر ہوتا تھا وہ جسے چاہتا خلافت عطا کرتا اور جسے چاہتا برطرف کر دیتا اور یہ برطرفی خاموشی کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی اکثر بلکہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا کرتی تھی وکین اخل الخلیفی یوم ابتحاج انڈلجنت خلیفہ کو برطرف کرنے کا جو دن ہوتا تھا یہ فوجیوں کے لیے جشن کا دن ہوتا تھا دار الخلافہ کو لوٹا جاتا تھا اور فوجی نئے خلیفہ سے بیعت کی رسم کا مطالبہ کیا کرتے تھے تماشا یہ ہے کہ جس خلیفہ کو برطرف کیا جاتا تھا وہی اگلے خلیفہ کے سلسلے میں ہونے والے جشن کے اخراجات برداشت کیا کرتا تھا اور کبھی کبھار تو اسے لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت پیش آتی تھی جیسے کہ خلیفہ قاہر باللہ کے ساتھ ہوا انہیں برطرف کیا گیا مال و دولت کو لوٹا گیا ان کی آنکھیں نکال دی گئیں تو وہ خلافت کی جو عظیم الشان مسجد تھی جامع المنصور وہاں جایا کرتے تھے اور نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتے تھے کہا کرتے تھے افانہ منقدارف تم مجھے خیرات اور صدقہ دیں آپ لوگ تو جانتے ہیں میں کون ہوں اور یہ خلیفہ قاہر باللہ اتنے حریث اور لالچی انسان تھے کہ انہوں نے اپنے محل میں خندقے کھدوائی تھی اور ان گھڑوں کو اور خندقوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیا تھا وہ سبحانہ مالکل ملک اللہ جل جلا ہی ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے مستنصر باللہ کے بعد دو ہزار سے مستظہر باللہ کی خلافت تک چار سو ستاسی ہجری تک یعنی دو سو انتالیس سالوں میں سترہ خلیفہ آئے جن میں سے چار قتل کیے گئے مستعین باللہ معتز بلا محتدی بلہ مقتدر بلہ اور تین خلفاء برطرف کیے گئے اور ان کی آنکھیں نکالی گئی یعنی اکھاڑی گئی کاہر باللہ متقی بلہ باللہ بلہ اللہ مستقفی باللہ اور ان میں سے دو تو وہ تھے جنہیں دستبرداری پر مجبور کیا گیا متی اور طائع اس کے علاوہ دو ایسے خلیفہ بھی تھے جنہیں زہر دے کر قتل کیا گیا معتمد علی اللہ معتزد باللہ یعنی سترہ خلافہ میں سے جنہیں قتل کیا گیا برطرف کیا گیا یا زہر دے کر قتل کیا گیا ان کی تعداد دس بنتی ہے یعنی سترہ میں سے دس خلافہ کو اس طرح انتہائی ذلت اور خواری کے ساتھ قتل کیا گیا اور برطرف کیا گیا دوسری بات عزل المزرا ومصادرتهم وزیروں کو معذول کیا جانا اور ان کی جائیداد و دولت کو لوٹنا استاد محترم فرماتے ہیں کہ وزیروں کی حالت بھی خلافہ سے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی وہ بھی کمانڈروں اور دوسرے عمرا کے ماتحت وقت گزارا کرتے تھے اور جب یہ سرکش قسم کے کمانڈر کسی پر ناراض ہو جاتے تو اسے معزول کر دیتے اور اس کی جائیداد کو لوٹ لیتے اور کبھی کبھار اسے قتل بھی کر ڈالتے تھے مثال کے طور پر وزیر اعظم احمد بن اسرائیل اور ان کے منشی عیسی بن نوح کا قصہ ہے ان دونوں کو صالح بن وصیف ترکی کمانڈر نے گرفتار کیا ان کی جائیداد لوٹ لی وقت الحمدر بن اور ان دونوں کو کوڑے مار مار کر قتل کر ڈالا کبھی کبھار تو اس سے بھی بدترین واقعات بھی پیش آیا کرتے تھے وكثيرا ما كان الوزير ينصب ثم يعزل ويتكرر نسبه وعزله عدة مرات لا يفصل بينهما إلا أمد قصير وغالبا ما كان ينتهي عزله بمصادرته وقتله ومع ذلك فإن الكثيرين كانوا يطمعون في تولي الوزارة ويبذلون المال في سبيل توزيرهم الله أكبر لا لجبري بلاء أكسرت وزيروك مقرر كياجاتاتا فر معزول کیا جاتا تھا برطرف کیا جاتا تھا اور یہ تقرری اور برطرفی کا سلسلہ کئی کئی بار ہوتا تھا ایک ہی وزیر کو کئی کئی بار برطرف کیا جاتا تھا اور کئی کئی بار مقرر کیا جاتا تھا اور اس برطرفی اور تقرری کے درمیان کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا اور اکثر ان کی برطرفی کا یہ تماشا دولت و جائیداد کی لوٹ مار اور قتل کے ساتھ ہی ختم ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ وزارت کے حصول کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے اور وزارت کے حصول کے لیے رشوت کا استعمال کیا کرتے تھے چنانچہ وزارت کے ذریعے سے کمیشن در کمیشن کے نتیجے میں یہ دیے ہوئے رشوت کو بھی حاصل کر لیتے تھے اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے انتخابات کے ذریعے آنے والے وزراء اور یہ بیوروکریسی سے جنم لینے والے یہ افسران اکثر رشوتوں ہی کے بل بوتے پر آگے آتے ہیں اس لیے وہ بھی دوسروں سے رشوت لینا اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتے ہیں معتج بلّہ کے وزیر تھے ان کا نام تھا محمد بن عبید اللہ بن خاقان کا نیا خود کل طالب وظیفہ کوئی بھی نوکری یا روزگار کے لیے آتا تو اس سے ضرور رشوت لیتا تھا اور کبھی کبھار تو ایک ہی عہدے پر کئی کئی افسروں کو مقرر کرتا وقیلا انہو في يوم واحد وکیلا ناظرا للكوفہ گن کل واحد رشو اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دن میں صرف کوفہ شہر کے انیس نگران مقرر کیے اور ہر ایک سے رشوت بھی لی رشوت لینے کے سلسلے میں اہم میں یہ تھے ٹیکس کی وصولی کے دوران والیوں افسروں قاضیوں اور منشیوں کو مقرر کرنے کے وقت رشوت لی جاتی تھی چنانچہ وزیر جسے بھی مقرر کرتا اس کے اوپر ایک خاص ٹیکس بھی لاگو کر دیا کرتا تھا جس سے وزیر کو اپنے فائدے ملتے رہتے تھے اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے مالدار ہوتا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ وزیر سے جو لوگ حسد کرتے تھے وہ لوگ وزارت کو اپنی سازشوں کا ہدف بنا کر رکھتے تھے اور وہ اس منصب کے حصول کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیا کرتے تھے فعید افلحد عال الوزیر عضیلا وسود رت عمالو اور جب بھی وزیر کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جاتی تھیں تو اسے معزول کر دیا جاتا تھا اور اس کی مال و دولت لوٹ لی جاتی تھی وہ کہنا مایو سود ادو بلا فل فیمن اور جو اس کی مال و دولت لوٹی جاتی تھی وہ کروڑوں میں ہوتی تھی کروڑوں دیناروں میں ہوتی تھی آپ حضرات پر واضح کرتا چلوں کہ ایک دینار پچیس گرام سونے کو کہتے ہیں یعنی دو تولے سے بھی ایک گرام زیادہ ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ وزیر جس کی مال و دولت لوٹ لی گئی ہے اس کے پاس بھی بہت کچھ بچ جاتا تھا کسی گھڑے میں یا دور دراز کسی مقام میں اس نے اپنی دولت وغیرہ چھپائی ہوئی ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے چور ہیں تو چوری کے مختلف قسم کے طریقوں کو بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے تیسری بات ابتداء القابی ولکنیا عباسیوں کی طرف جب خلافت منتقل ہوئی تو ان کے خلفاء نے اپنے لیے مختلف قسم کے القاب چن لیے عبداللہ ابو العباس جو کہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ ہیں ان کا لقب ہے اصفاح خون بہانے والا ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابو جعفر ان کا لقب ہے منصور ان کے بیٹے محمد کا لقب ہے مہدی ان کے بعد ان کے دو بیٹے موسا اور ہارون کے لقب ہیں موسا الہادی ہارون اور اور ہارون اور رشید نے اپنے تینوں بیٹوں کے مختلف لقب رکھے محمد عبد قاسم محمد کو امین کا لقب دیا عبداللہ کو مامون کا اور قاسم کو محتمن کا اس طرح یہ خلافہ اپنے لیے مختلف قسم کے لقب رکھا کرتے تھے مامون الرشید رشید کے بعد محمد بن رشید خلافت پر آئے تو انہوں نے لقب کے ساتھ اللہ کے نام کا بھی اضافہ کر دیا چنانچہ محمد نے اپنا نام معتسم باللہ رکھا اور بعد میں یہ نئی بدعت اور نئی روش بھی چلتی رہی اور خلافہ اپنے لیے القاب اور اللہ کے نام کے ساتھ منسوخ کرتے ہوئے لقب اختیار کر لیا کرتے تھے دوسری طرف وہ ترکی کمانڈر حضرات عمرہ حضرات جن کے ہاتھ میں دراصل خلافت کی چابی تھی ان کو بھی خلفاء حضرات اپنی طرف سے القاب عطا کیا کرتے تھے مثال کے طور پر امیر العمر معز الدولہ عماد الدولہ رکن الدولہ عدود الدولہ جلال الدولا الدولہ فخر الدولہ علاخری اور جب ان بوئی حکومت پر آئے تو انہوں نے ایک مزید اضافہ کیا لقب کے ساتھ ساتھ سلطان شاہین شاہ یہ القاب انہوں نے اختیار کیے حالانکہ شاہین شاہ یعنی ملک الملوک کا جو لقب ہے یہ اللہ جل جلال کا لقب ہے اور علماء کرام نے اس کو انسانوں کے لیے استعمال کرنے کو حرام کرا دیا ہے یہ تو خلفہ اور ازرا کی بات تھی آپ دیکھتے ہیں صوبوں اور ولایات کے جو گورنر تھے ان کی حالت انہوں نے بھی اپنے لیے مختلف القابات کا سلسلہ شروع کیا مثال کے طور پر ہمدانی خاندان جو کہ موصل اور حلب پر حاکم تھا انہوں نے اپنے لیے لقب استعمال کرنے شروع کیے ناصر الدولہ، سیف الدولہ شبل الدولہ باد عمرا او بنی عقیل فی الجزیرہ و ملوک الخشیت فی مصر و سلاطین غزنا ان کی اس روش کی دوسروں نے بھی تقلید شروع کی جزیرہ کے عمرہ مصر کے اخشیدی قبیلے کے بادشاہ اور غزنی یعنی ہمارے افغانستان کے اطراف کے جو بادشاہ تھے یہ بھی اپنے لیے لقب استعمال کیا کرتے تھے ناصر سبکتگین جو کہ محمود غزنوی کے والد ہیں ان کا لقب تھا یمین الدولہ محمود غزنوی کا اپنا لقب تھا شہاب الدولہ جمال الدولہ کمال الدولہ اور ان لقبوں کے ساتھ ساتھ کنیتوں کا بھی اضافہ ہوا عب الفضائل اب المعالی وغیرہ وغیرہ میرے دوستو ان لقب اور کنیتوں کے سلسلے میں عباسیوں کے دوسرے دور میں ایک بہت خاص اہم بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان لقبوں اور کنیتوں کی بھی تجارت ہوا کرتی تھی خصوصی طور پر معزد الدولہ بوئی کے زمانے میں جب خلفاء کو بیت المال سے وظائف مکمل طور پر نہیں ملتے تھے یا روک لیا گیا تھا خلافا <يَطْلُبُهَا> تو بعض لقب طلب کرنے والوں کو لقب بیچا کرتے تھے اور لقب بیچنے کی بھی ایک تجارت شروع تھی اللہ تعالیٰ آفیت کا معاملہ فرمائے آج کے سبق میں ہم نے یہ تین مسائل کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں چوتھی بات سے شروع کریں گے